ال محمد ان عبد رسول صلوات اللہ وسلم علیہ ولا علیہ الحابی علی علی عمنی فضابی وسن بسنت علیہ ددین اللہ اما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انیسواں دور علمیہ جو کلب منعقد کیا گیا تھا الحمدللہ للہ کل بحثم خوبی اختتام کو پہنچا اور آج اس کا دوسرا دن ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور چونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی تک ہمارے کچھ تعمیر نہیں پہنچ پائے ہیں یا کچھ میرے خطبہ حضرات تو بلا تنہید اور بلا تاخیر آج دوسرے دن دور دنیا کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں علم حاصل کرنے کی توثیق نہائے فرمائے اور میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں اور آپ سب لوگوں کو مستفید فرمائے ہمیں اور الحمدللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ڈائریکٹ نشر بھی ہو رہا ہے اور کل میں نے دیکھا ماشاء اللہ تقریباً ڈھائی تین سے سے زیادہ لوگوں نے الحمدللہ اس کو دیکھا ہے پروگرام کو تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سے فائدہ پہنچائے اور اس طریقے سے اللہ اللہن ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے توفیق گرم جدہ کملہ ہے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 سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا آذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور, مهجثات وشر الأمور مهجثاتها آج ہم پانچواں قیدا شروع کریں گے اور پانچواں قیدا کیا, ہے اور, پانچ کیا, ہے, اور کیا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے پڑھیں گے عبد الرحمان بائی اردو میں ترجمہ جی آج سوال ٹھیک ٹھاک ہونے آپ لوگوں سے دیو دیو اس طریقے کے ذرا توجہ سے دھیان سے بہ سے اسی چیز پہ منعقد ہوگی جو مال نہیں ہو یعنی کہ جو چیز مال نہیں ہے اس کی بہ نہیں ہو سکتی یہ قاعدہ میں کہا گیا ہے اور مال سے مراد کیا ہے معافی منفاتن مطلع مال کا و مقصود یہ ہیڈ لائن آپ کے پاس موجود ہے لیکن آگے وضاحت آپ خود دکھ لیں گے کہ مال کسے کہتے ہیں مال وہ ہے جس میں کوئی منفق ہو اور منفق بھی کیسی ہو مباحتن جس میں کوئی ایسا فائدہ ہو جس کا کوئی ایسا استعمال ہو جو جائید ہو اور وہ استعمال جید ہو مطلاع بغیر کسی قید کے بغیر کسی شرط کے تو یہ ہے مال اب اس میں تین چیزیں ہیں فی ہی منفا مباح مطلح جب یہ کہا کہ مال اسے کہتے ہیں جس میں منفاط ہو تو اس سے وہ چیزیں نکل گئیں جن میں کوئی منفاط نہیں ہوتی تو ان چیزوں کے اوپر منعقد کرنا درست نہیں ہوگا جن کا کوئی فائدہ نہیں جن مال نہیں کہا جا سکتا اب آپ کہیں گے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں منفرد ہے یا نہیں اس کا تعلق ہمارے گروپ سے ہے ہمارے کلچر سے ہے کلچر بتائے گا آپ کے علاقے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز مال ہے یا مال نہیں ہے اس کی ایک جو مثالیں میں دینا چاہوں گا انڈیا کا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا لیکن پاکستان وغیرہ میں یہ کیا ہوتا ہے یہ خالی بوتلیں یہ یہ بھی لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں اور پیپسی کوکا بولا کہ وہ جو شیشے کی بوتلیں وہ جمع کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن کیا یہ چیزیں سعودیہ میں جمع کی جا رہی ہوتی ہیں بالکل تو یہاں پہ یہ چیزیں مال نہیں ہے وہاں پہ یہ چیزیں مال ہے تو یہ آپ کا عرف آپ کا کلچر طے کرے گا کہ یہ چیز مال ہے یا نہیں اگر اس میں کوئی منفت ہے تو وہ مال ہے اور بھی کیا ہونی چاہیے منفت بھی وہ جس کا استعمال بغیر کسی قید کے بغیر کسی پابندی کے مباح ہو شیخ صاحب نے بھی مثال دی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں یہ جو پرندے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے گھروں میں رکھے جاتے ہیں پنجروں میں بند کرتے ہیں اب ان کی بیگ ہے یا نہیں تو دیکھا جائے گا کہ یہ چیزیں مال ہیں یا نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ مال ہیں یا نہیں آپ دیکھیں گے ان میں کوئی بولیے گھر مکمل کیجیے گا آپ میرے ساتھ ہیں تو ان کی عرف کیا کہے گا کہ اس میں منفت ہے یا نہیں ان کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو اگر آپ کا عرض یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی منفت ہے اس کا کوئی فائدہ ہے کہ جنہیں مار ہیں ان کی بیع ہو سکتی ہے اور اگر آپ عرض کہتا ہے کہ نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں کوئی منفت نہیں ہے تو پھر ان کی بیع نہیں ہو سکتی <خصف> شیر سب کہتے ہیں کہ کس بات پہ اجماع ہے کس بات پہ کہ اسی چیز کی بیع ہو سکتی ہے جس میں کوئی منفت ہو جو چیز مار بن سکے جس میں منفرد نہیں ہے جس چیز مال نہیں بن گئی اس کی بے کی اجازت نہیں ہے اور امام نبی رحم اللہ نے یہ اجمان نقل کیا ہے یعنی کہ انہوں نے جو اپنی کتاب المجموع کی شرح لکھی ہے اس شرح کے آخر میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ منتف عنگی تھی کہ بے اس چیز کی ہوگی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے جس میں کوئی نفع ہو کوئی منفاط ہو منتظام بھی وہاں تھا شرط حقیقت بھائی خلاف امام نبی کہتے ہیں بیع کے درست ہونے کے لیے یہ ایک شرط ہے اور اس شرط کے کوئی اختلاف اس شرط میں کوئی اختلاف نہیں ہے <–inaudible> ان سب علماء کے یہ مانتے ہیں کہ اسی چیز کی بیع ہوگی جو مال ہو اور مال وہ جس میں کیا ہو shocker. کوئی نہ کوئی منفت ہو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اب وہ چیزیں جن میں کوئی منفق نہیں ہے چیزیں مال نہیں ہیں ان کی بے کیوں نہیں ہو سکتی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی بے کرنا مال کو ضائع کرنا ہے اور ہماری شریعت مال کو ضائع کرنے سے روکتی ہے اللہ ایک حدیث آتی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم پسند کرتے ہیں تیل وال کو اور کثرت سے سوالات کو اور مال کے ضائع کرنے کو اسے پتا چلا کہ مال ضائع کرنا جائز نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کی بے رست نہیں ہے جن میں کوئی منفرد نہ ہو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو جو مال نہ بن سکے اور عقل مند لوگ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے کہ اپنا مال وہاں پہ ضائع کریں جہاں کوئی فائدہ نہ ہو اس کے بعد آپ کے پاس یہ کتاب میں موجود ہے سبنتیس پہ وہ اشیاء جی پڑھیں گے جی بیٹا پڑھیں آپ کے کیا نام بلا نام پتا نہیں کیا جی جی کن کے بیٹے عبد البد المجید صاحب کے ساتھ جو خود پیچھے ہیں ابھی جی جی پڑھے بیٹا ہاں جی بچوں کو بھیج کر کے لوگ اچھا اردو نہیں آتے اردو نہیں ہیں؟ کیا کتاب نہیں ہے اچھا کتاب نہیں ہے؟ ہاں وہ اشیاء جن کی بے ہو سکتی ہے وہ اس قیدے کے اعتبار سے جو قیدا हम ہم پڑھ رہے ہیں ہم کون سا قیدا پڑھ رہے ہیں ناصف بھائی کہاں ہے کہاں سے جیتنگ چلے گئے ہاں جی تو یہ پانچواں قاعدہ کون سا ہے یہ پانچواں قاعدہ کیا ہے ہاں بہ اسی چیز پہ منعقد ہو سکتی ہے اسی چیز کی بہ ہو سکتی ہے جو مال ہو یہ جو قیدا ہے ابھی بار بار آپ کو قیدا یاد رکھنا ہے کہ ہم کون سا قیدا پڑھ رہے ہیں یہ کوئی جواب نہیں پانچواں قیدا یہ کوئی جواب نہیں ہے وہ قیدے کے نام بتائیں وہ قیدا کیا ہے عربی میں بتائیں زیادہ بہتر ہے معمولی شلفاظ ہے لا یہ ناقد البئی ہوا مال یہ قاعدہ جو ہے اس کے اعتبار سے اشیاء کی جن کی بہ ہوتی ہے ان کی چار اقسام ہیں وہ چیزیں جن کی بہ ہوتی ہے ان کی چار اقسام ہیں تو پہلی قسم کیا ہے جی پڑھیں زیادہ کریں نسندہ بھائی آپ ہی پڑھیں جی وہ اشیاء جن کی منفات مطلق طور پہ مباح ہیں ان کی وہ چیزیں جن کا استعمال جن کا نفع مطلب طور پہ مباح ہے بغیر کسی قید بغیر کسی پبندی کے بغیر کسی پابندی کے بغیر کسی شرط کے تو یہ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں شیخ صاحب کی طرف سے شیخ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال کپڑے ہیں اب کپڑے جو ہیں یہ بغیر کسی قید کے مباح ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک حالت میں مباح ہوں اور دوسری حالت میں حرام ہوں ایسے ہی وہ کھانے جو حلال ہیں وہ متلک طور پہ مباح ہیں ایسے ہی وہ اشیاء جن کو پیا جا سکتا ہے اور وہ حلال ہیں تو وہ مطلب طور پہ مباح ہے تو ان کا عقد کرنا ان کی بہ کرنا جائز ہے اور اس پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے جی دوسرے نمبر پہ پڑھے لیے پرمجیت بھائی ہاں جی وہ اشیاء جن کی منفاط مطلب طور پہ حرام ہے ہر شکل میں حرام ہے مثال کے طور پہ فنزیر مردار اور وہ کتے جو کتے پالنے کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے جن کی ایک تو کتا ہے شکار کا اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک وہ کتا ہے جو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان تین کتوں کے علاوہ جو دیگر کتے ہیں یہ مدد مطلب طور پہ حرام ہے مثال کے طور پہ وہ کتے جو لوگ خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں فخریہ طور پہ رکھتے ہیں تو ایسی چیزوں کی بیع کرنا جائز نہیں ہے اور اگر بے کی جائے گی تو درست بھی نہیں ہے اس کی مزید مثالیں شیر سا میں دی ہیں کہتے ہیں کہ گانے کی ٹیسٹنگ اور موسیقی کے آلات وہ چیزیں جو موسیقی میں استعمال ہوتی ہیں میوزک میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی منفت جو ہے وہ حرام ہے اچھا جی تیسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ جی رمیش بھائی ہاں تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جن کی منفت مدرف طور پہ مباح نہیں ہے بلکہ کب مباح ہے بختے حاجت اس کی مثال کیا ہے شرسا میں مثالیں دی ہیں ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے لیکن حاجت کے وقت کسی کو خارش ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں عام کپڑے پہنوں تو میری خارش میں اضافہ ہوتا ہے ریشم کے کپڑے پہنوں تو مجھے سکون ملتا ہے تو ان حالات میں اسے ریشم کا لباس استعمال کرنے کی اجازت ہوگی تو یہ وہ چیز ہے جس کی منفت مردوں کے لیے بہت سے حاجت جائے ہے اس کی ایک اور مثال ہے شکار کا کتا اب کتا عام طور پہ رکھنا کیا ہے حرام ہے لیکن شکار کا کتا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا تو یہ حادث کے وقت یہ جائے ہے جب آپ شکار کرنا چاہتے ہیں جب اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تب یہ جائے ہے آج چوتھی قسم جی عبد المیز بھائی جن میں کوئی بھی جن میں کوئی بھی منفرد نہیں ہے تو یہی جس کا پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی منفرد نہیں ہوتی نہ حلال نہ حرام مثال کے طور پہ صاحب نے مثالیں دی ہیں بعض پتنگے پتنگے سنتے ہیں با, بارش کے بعد بار جب کہیں پہ آگ ہو روشنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کیسے پتنگے وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں جی پروانے کہہ رہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں کیڑے مکوڑے اس قسم کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مثالیں آپ اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کیڑا مکوڑا جس کی کوئی منفر نہ ہو چیڑ کیا لے لیں آپ ان کی کوئی منفرت نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی بہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی اب شیر صاحب نے یہ چار اقسام بنا دی ہیں کتنی بنا دی ہیں چار اقسام چار اقسام انہوں نے فی الحال تعارف کرایا ہے اور باقاعدہ طور پہ حکم آپ کو بتانے لگے ہیں تھوڑا تھوڑا اشارہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن پہلی قسم کا کیا حکم ہے دوسری قسم کا کیا حکم ہے تیسری کا کیا حکم ہے چوتھی کا کیا حکم ہے یہ اب صحیح مانوں بتانے لگے ہیں کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی قسم کا پہلی قسم کون سی ہے جی جن کی منفت متلک طور پہ کیا مباح ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ان کی بہ جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے یہ کیا فرق ہے دونوں لفظوں میں ان کی بہ جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے ان کی ان کی بہ کرنا جائز ہے اور جب کریں گے تو وہ بہت صحیح ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بہ جائز نہیں ہوتی اور جب کریں گے تو معاملہ اتنا سخ ہوتا ہے کہ بہ باطل ہو جائے گی خنجیر کی مثلا جب آپ بہ کریں گے تو وہ جائز بھی نہیں ہے اور بہ جب اگر کر بھی لیں آپ تو اس بے کا کیا حکم ہے باطل ہے روس نہیں ہے اس کو کیسل کیا جائے ختم کیا جائے اس کو مسلمان حکومت ہوگی تو اس میں ملاقت کرے گی تو یہ جو پہلی قسم ہے ان کی جو بہ ہے چیک سب کہتے ہیں وہ جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور کہتے ہیں اس کے رماع کے رام کے جماعت دریال میں سے تاری دلی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان واہ البئی کہ اللہ تعالی نے ہر بہ کو کیا کہا ہے حلال قرار دیا ہے تو یہ ہمارے پہلے قاعدے کے مطابق بھی ہے اور پہلا قاعدہ کیا تھا کس کو یاد ہے الفلو پھر بیوئی البا اللہ اپلو گزر کہ الفلو پھر بیوئی الباہا لوگ تھوڑے بھی ہوں 20-25 ہوں بس توجہ ہو تو مسرانی ہے یعنی اچھی چلتی ہے بلکہ پانچ بھی ہوں تو مسرانی ہے بس توجہ ہو چل تو اب یہ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحمد اللہ علیہ اور اس کے مطابق پہلا قیدا بھی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اگر ان چیزوں کی بہ حلال نہیں ہے تو پھر کس چیز کی بہ حلال ہوگی تو اس لیے ان کی بہ جو ہے وہ حلال ہے اور ایک دری تو انہوں نے کی ہے جما اور دوسرے نمبر پہ قرآن کی ایپ اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اخلاق وسلام آپ بیر سلا کرتے تھے اور ایسی چیزوں کی آپ کرتے رہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے جواب ہے مثال کے طور پہ جناب جابر رضی اللہ تعالی سے آپ نے خریدا تھا کیا یہ آپ نے جواب دے رہا ہے جابر سے کیا خریدا تھا آپ نے کوئی تو بتائیے نا ایسا نہ کریں آپ کو پڑھے لکھے آم لوگ نہیں ہیں آپ لوگ جی اون خریدا تھا ہم سے اگر جابر سے اون خریدا تھا نا آپ نے جب ایک رزبہ سے واپس آ رہے تھے اور اگر جابر کا اون جو ہے وہ تھک گیا سست ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے اسے چھڑی ماری تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگ گیا اب نبی اسلام نے جابر سے کہا کہ مجھے بیچ دو اب کا دل نہ کرے لیکن نبی علی ہم نے جب اصرار کیا وہ بیچنے پر رادی ہو گئے قیمت طے ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ مدینے تک سواری کرنے کی جناب آب کو اجازت ہو گئی مدینے میں پہنچ کے جافر اونٹ لے کر آئے نبی علی اسلام نے قیمت ادا کی اور جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دی اور حضرت جافر نے اونٹ آپ کے حوالے کیا اور آپ نے کہا کہ جاپر اونٹ بھی لے جاؤ پیسے دے. لیکن بہت ہوئی ہے نا ہمارا اور ایسے ہی آپ نے بیٹ کی ہے گھوڑے کی اور اس میں بھی حدیث آپ کو شاید یاد ہو جی نہیں ابو طلح کے گھوڑے پہ ویسے سوار ہو گئے تھے نا وہ تو اس کے, اس کے علاوہ گھوڑے کی آپ نے بے کی تھی ایسے ہی بکری کی بے کی ہے آپ نے اس کی حدیث کون ہے اروا والی حدیث ہے تو. اس کے علاوہ بھی ہے ویسے لیکن چلیے کم از کم اروا والی حدیث تو آپ کو یاد ہوگی تو نبی علی کو اسلام طے کرتے رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ وہ چیزیں جن میں منفت ہو جن کو مال کہا جا سکے ان کی بے جائز ہے اب آگی دوسری قسم ہاں دوسری قسم کون سا ہے بتائیں گے ہاں وہ چیزیں جن کی منفت جن کا استعمال جن کا فائدہ جو ہے وہ مطلب طور پہ کیا ہے حرام ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہ ان کی بہ جائز ہے اور نہ ان کی بہ درست ہو کہتے ہیں اس سے بھی لمائی نام کا اتفاق ہے اور ایسی چیزوں کی بہ کرنا گناہ کے معاملے میں تعاون کرنا ہے جب حرام چیز آپ بیچیں گے تو آپ گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے تو کسی مسلمان کے لیے ریت نہیں یا سنجید بیچے چلے جی مسلمان سندی کسی کافر کو بیچ سکتا ہے نہیں نہیں بیچ سکتا ہمارے ہاں آج کل چائنیز کافی کام کر رہے ہیں تو کئی لوگ گلے خرید خرید کر ان کو بھیج رہے ہیں کتے کتے بیچ رہے ہیں نہیں میں سوال ہونا تو جائز ہے لیکن اگر کسی نے اس کا بوجھ کھانا ہو گئے اور کتے کتے آپ لے لیں کتے بیچنا کیا جائز ہے ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب پتا ہے کتا کسی نے کھانا ہے اس کا بوجھ تو یہ آپ نہیں بیچیں گے یہ بیچنی جائز نہیں نہ مسلمان کو آپ بیچیں گے نہ کافر کو بیچیں گے شریف جو ہے وہ آپ بیچیں گے شریف کا کاروبار مسلمان کر سکتا ہے کئی لوگ کرتے ہیں نہیں نہیںج سکتے آپ مورتیوں کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے تو یہ کام عام درست نہیں ہے لیکن افسوس ہوتا ہے ایسی خبریں آتی ہیں اب کچھ مہینے پہلے شاید آپ نے خبر دیکھی ہو ایسا ایک خبر پاکستان کی بھی تھی اور ایک ایک اور ملک کی بھی تھی پاکستان میں کیا تھی کہ جناب کافر قوم کی کوئی عبادت گاہ ہے اور مسلمان جناب فخر کر رہا ہے کہ ہم اس کو کئی نسلوں سے اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں ان نازیلا ہی یہ چیزیں افسوسناک ہیں جی اللہ جی تو دلیل کیا ہے کہ ان چیزوں کی بہ جو ہے وہ حرام ہے دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان الحا اور ہر نما بئی الخری ول کہ اللہ اللہ کے رسول نے شراب کی بہ کو حرام قرار دیا ہے مردار کی بہ کو حرام قرار دیا ہے خنجیر کی بہ کو حرام قرار دیا ہے اور بتوں کی بہ کو حرام قرار دیا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں آپ مثال کے طور پہ شراب پی نہیں سکتے خنجیر کھا سکتے وہ تو معلوم ہے پہلے سے دیگر پہلو میں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بہ کی بھی جاس نہیں ہے ان کو بیچنے کی بھی جاس نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو میں تو نہیں کھاؤں گا لیکن بیچ تو سکتا ہوں نہیں بیچنے کی لیاس نہیں ہے اور دوسری گڑی کہ نبی علیہ اسلاق اسلام نے کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے اور ایسے ہی آپ نے زنا کرنے والی عورت کے جو پیسے ہیں ان کو آپ نے غلط قرار دیا ہے اور ایسے ہی کاہن جو ہوتے ہیں ان کی مٹھائی کو آپ نے حرام قرار دیا ہے تو اسے پتا چلا کہ ایسی چیزوں کی بہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ہمارے ہاں قاعدہ ہے سر یہ قاعدہ ان نوگاہ جی ہر لمحہ سیکھ ہر رمع خمنہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام کرار دیتے ہیں یعنی کہ وہ چیز بیچنے کی مجاس نہیں ہوتی اب تیسری قسم یہ جی تیسری قسم کون سا ہے بتائیں گے یہ آپ بتائیں گے تیسری قسم کون سی ہے تیسی قسم یہ آپ ابھی آنے لگتا ہے جی تیسری قسم کون سی ہے پھر جن کی منفر مباح ہے تو وقت حاجت جب حاجت ہوگی حاجت نہیں تو ان کی منفر مباح نہیں ہے اب کس کی بہ میں اختلاف ہے دو قسمیں ایسی گروی ہیں جن کی بہ جائید ہونے میں اور نجائز ہونے میں علماء کے کا کیا تھا اتفاق تھا اضما تھا اور ابھی یہ چیز جو آئی ہے جن کی منفت جو ہے بوقت حاجت وبا ہے ان کی بہ میں کیا ہے اختلاف ہے سب آپ نے تو مسجد میں دورہ سے یہ جی رکھا تھا نا کہ یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ کنٹرولز آپ کا بالکل نہیں رہتا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے آئندہ ان اللہ نے موقع دیا تو کسی کا آپ نہیں بیٹھیں گے ان اس کی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو جو آپ کی ہٹ گئی آدھا سبق نہیں سنا تو آپ کو آئندہ آداب جو ہوگا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا مم. ابھی کئی چہرے ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے تھے ابھی اٹھ گئے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا نہیں نہیں آخری کی بات نہیں کر رہا آپ تو آخری کی سمجھیں ان سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں کچھ ابھی جن سے میں نے سوال کیے کچھ دیر پہلے تو چلے مار تو ان کی میں اہل علم میں خلاف ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ بوقتے حاجت ان کا استعمال درست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کیا ہے کہ یہ حرام ہے تو ان کی بہ جائز نہیں ہے بوقتے حاجت بھی بوقتی حاجت استعمال تو جید ہے بہ جائز یہ پہلا قول ہو گیا پہلا قول کیا ہے کہ بوقتے حاجت ان چیزوں کا استعمال تو جائید ہے لیکن بے کے طور پہ نہیں کسی اور طریقے سے حاصل کر جی جی اس کا کاروبار کر سکے ابھی اس کا آپ تو جانیے نا ابھی ابھی تو پہلا قول جانتی ہے نا آپ ابھی پہلا قول آیا دوسرا قول کیا ہے کہ ان کی بہ درست ہے اور جائز ہے جبکہ حاجت موجود ہو وقت حاجت ان کی بہ جو ہے وہ درست ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوگا نا کہ مرد کو آپ بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑا بھی مردانہ ہے کپڑا بھی مردانہ اور خریدنے کے لیے مرد آیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے یہ اس کی مثال ہوگی تو شیخ صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہ مثال نیند جو آئے کرام نام کے یہاں کتابوں میں پہلے سے مذکور ہے جس کا متسرہ کرتے رہتے ہیں وہ کیا کہ وہ کتا جو وقتے حاجت رکھنا جائز ہے کیا اس کی بھی جائز ہے ہم تو مثال دے رہتی نا ریشم کے کپڑے کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہی ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں ہم اس مثال کی طرف ہیں جو علماء کلام کے ہم پہلے سے معروف ہیں پہلے سے وہ گفتگو اس پہ کرتے رہتے ہیں تو وہ مثال کس چیز کی ہے جی شیخ صاحب کتے کی شکاری کتے ہاں شکاری کتے کی مثال بالکل صحیح ہے شکاری کتے کی مثال اس بارے میں گفتگو لمائی کرام کرتے رہتے ہیں تو اب ہم گفتگو کر رہے ہیں اب ہماری گفتگو ہونے لگی کس کے بارے میں شکاری کتے کے بارے میں تو جب اس کا مسئلہ حل ہوگا تو باقی چیزوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو کہتے ہیں اس بارے میں علماء کرام میں خلاف ہے پہلا قول یہ ہے کہ شکاری کتے کی بہ جیز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی بہ درست ہوگی کیوں جی پہلے قول کے دلائل کیا ہے عبداللہ دل نوٹ کیجیے گا پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے بلکہ ایک حدیث میں آپ رماتے ہیں سامان القلبی خبیصن یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کتے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ خبیر چیز ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ حدیث عبداللہ میں عباس باس روایت کرتے ہیں نبی علیہ اللہت اسلام سے اور شیخ اور امام بدعود نے اس عزیز کو وید کیا شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ کیا ہے کہ نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القلبی کہ آپ نے کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ان جا یفلو سمن الکلبی اگر کتا بیچنے والا کتے کی قیمت وصول کرنے کے لیے آئے کملا کب بہو تو اس کے ہاتھوں کو بھر دھوکے سے مٹی سے ار سے نہیں بھرنا درگوں سے نہیں بھرنا ٹھیک ہے اس کے ہتھیلی میں کیا رکھ دو مٹی ڈال دو یعنی کہ کتے کی قیمت اس کا مطلب ہے لینے کی اجازت کتا اگر آپ شکار کا کتا دیتے ہیں اس قول کے مطابق تو آپ کیسے دیں گے تحفے کے طور پہ دیں گے مدد کے طور پہ دیں گے یعنی کہ آپ جانتے ہیں کئی علاقوں میں اب بھی اور پرانے زمانے میں لوگوں کی گزر بسر شکار کے اوپر ہوتی تھی تو اب شوق نہیں تھا آپ کو کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے نا نہیں وہ شوق نہیں تھا ضرورت تھی شکار کریں گے تو کوئی گوشت ہاتھ میں آئے گا تو کھانا تیار ہوگا تو اگر کسی نے کسی کو دے دیا ہے توحفے کے طور پہ تو ٹھیک لیکن میں بھی یاس نہیں ہے اس قول کے مطابق جی جی آتے آتے ہیں مجھے تصویر پوری ہے دوسرا قول کیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ جو شکار کا کتا ہے سدایا ہوا کتا ہے جس کو ٹریننگ دی گئی ہے جس کو تعلیم دی گئی ہے اس کی بیگ جو ہے وہ جائز ہے یہ دوسرا کال ہو گیا ان کی دلیل کیا ہے پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے جناب وہ حیران وید کرتے ہیں نبی علیہ اصلاط السلام نے روکا ہے کتے کی قیمت لینے سے لا کل بس پی بھی مگر یہ کتا کون سا ہو شکار کا کتا ہو اس حدیث کو امام پی نے وید کیا ہے اور شیخ شیخوانی نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ شکاری کتے کی وہ کیا ہوئی پھر دروست ہوئی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اہادیش جن اہادیش میں کتے کی قیمت لینے سے روکا گیا ہے ان اہادیش میں کتے سے مراد عام کتا ہے اور کس عدیز میں خاص کتے کی بات ہوئی ہے وہ کتا جس کو ٹریننگ دی گئی ہے سجایا گیا ہے اور جس کو شکار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے یہ ایک دلیل ہوگی کسی چیز کی ایک دلیل ہوگی جی ہاں دوسری دلیل کیا, بار کی بار جی بار دلیل بار کیا بار ہے کہ جس کتے کو شریعت میں رکھنے کی اجازت دی ہے یہ شریعت کا اسے رکھنے کی اجازت دینا اس کا تقاضا یہ ہے اس کی بہ اور شراب بھی دہ ہے جو کتا شریف میں رکھنے کی اجازت دی ہے اس کتے کی بہ بھی دہ ہوگی اور ویسے بھی ٹریننگ یافتہ کتے تعلیمی یافتہ کتے ان کو لینے کا بہ اور شراب کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے حدیہ تو کبھی کبھی کوئی ہوگا ورنہ کون آپ کو ہڈیا دے گا جس نے اتنی محنت کی ہے وہ آپ کو ہڈیا نہیں دے گا اس لیے ایسے کتے لینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے بی اب راجے کو کیا ہے شیخ سلیمان الرحیلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں میری یہ رائے رہی ہے کہ ایسے کتے کی بی جگ نہیں ہے لیکن مزید سٹڈی کرتے ہوئے دراسہ کرتے ہوئے اس موضوع کو مزید پڑھتے ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست بات یہ ہے کہ اس کی بہ کیا ہے جائز ہے لیکن کہتے ہیں یہ کہ مسئلہ اتحادی ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن بہرحال یہ حدیث تو کی گزری ہے جس کو شیخ شیر ادبانی نے حسن لطی کی قرار دیا ہے اس کی بنیاد پہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کتے کی بہ جو ہے وہ جائز ہے تو جب ایسے کتے کی ویگائگ ہوگی تو یہیں سے پھر وہ ریشم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی مرد آیا ہے مردانہ ریشمی کپڑا خریدنے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے استعمال کرنا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اسے سے خارش ہے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اب آپ یہ چوتھی قسم کی طرف وہ جو سوال آپ اکثر مان بھائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو محفوظ رہنے تھے آپ کے دیں گے ایک اور سوال آ گیا وہ آگے اس کا جواب بھی آئے گا چلے جی آگے کیا ہے چوتھی قسمت کیا تھی جس میں کوئی منفت نہیں ہے تو اس کی بہ جو ہے جائز نہیں ہے کہتے ہیں دلی کیا ہے دلیب یہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام نبی رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا انہوں نے اجوال ادب کیا تھا کہ وہ چیزیں جن کی منفت نہیں ہے ان کی بیگ بھی نہیں ہوگی اچھا جی اب چند چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں آپ کے پاس لکھی بھی ہوئی ہے لیکن کئی چیز کیا لکھی ہوئی ہے ڈاک ٹکٹ خریدنے کا حکم اس کی بیگ کا حکم یعنی کہ اب اس میں جی, اس ڈاک ٹکٹ کی بات ہو رہی ہے جو شوقیہ طور پہ رکھتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی کریکشن اس کی بات ہو شوق ہوتا ہے کئی لوگوں کو جناب میرے پاس فلاں ملک کی لاک ہیں فلاں ملک کی بھی ہیں فلاں زمانے کی ہیں فلاں بادشاہ کے دور کی ہیں تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ چونکہ ان میں کوئی منفت نہیں ہے تو اس لیے ان کی بہت اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی ڈاک ٹکٹ استعمال کے لیے ہے لفافے پر لگانے کے لیے ہے لیٹر پر لگانے کے لیے ہے تو اس کی جائز ہے کیونکہ اس کی منفت ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی بی جائز ہے کس کی بی بیٹا کس کی بات ہو رہی ہے ڈاک ٹکٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تب جائز ہے جب آپ کے عرف میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ ان میں تو منفت ہے یہ آپ کے عرف نے طے کرنا ہے کہ اس میں منفت ہے یا نہیں اگر آپ عرف کہتا ہے کہ اس میں منفت ہے تو دہ بھی جائز ہے اگر آپ عرف کہتا ہے اس میں کوئی منفت نہیں ہے تو اس کی بہ بھی جائز نہیں ہے اچھا جی دوسری مثال کیا ہے جی دیکھیے ذرا اسپیشل نمبر گولڈن نمبر کہتے ہیں جن کو جی سیون سیون سیون سکس سکس جی اب دیکھیں نا یہ شیخ صاحب کی خوبی ہے ایسی مثالیں جدید مثالیں یہ عام طور پہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی تو یہ شیخ صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ایسی مثالیں لے کر آتی ہی ہیں ہاں جی بالکل تو کہتے ہیں اس میں بھی علماء کرام میں خلاف ہے پہلا قول یہ ہے کہ ان کی دہجائد نہیں ہے اور ایسی چیزوں پہ پیسہ لگانا بے وقوبی ہے جی اسراف ہے جی کیونکہ ان کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اگر آپ کا ان سے یہ سمتا ہے کہ ان میں محفت ہے ان کا کوئی نفع ہے یہ عام طور پہ نہیں ہے لیکن صرف آپ, آپ کی گارمیج کا فائدہ ہے تو پھر یہ جہر ہے اس کی مثال کیا ہے آپ کی والدہ محترمہ بوڑھی ہیں ان کو کوئی نمبر یاد نہیں رہتے اب آپ اپنا نمبر لینا چاہتے ہیں سیون سیون والا تاکہ اماں جی جب فون کرنا چاہیں سیون سیون تو بھائی اور مجھے فون کرے اب یہ منفت جو ہے یہاں پہ ہے تو کسی کی ہاں منفت ہو سکتی ہے اب جس کے ہاں منفت ہے وہ خرید سکتا ہے وہ پیسہ لگا سکتا ہے اور جس کے ہاں منفت نہیں ہے وہ ایسا کام نہ کرے اچھا اس کے بعد تیسری انسان کیا جی ہاں جی سپینشن نمبر پلیٹ تو یہاں پہ بھی وہ نہیں اختلاف ہے پہلا پول یہ ہے کہ گائب نہیں کیا کیونکہ ان میں منفت نہیں ہے کیا فرق ہے اس نمبر پلیٹ میں جس میں خاص ہسے ہیں سیون سیون سیون اور اس نمبر پلیٹ میں جس میں خاص ہنسے نہیں ہیں اور کچھ کہتے نہیں دیے یہ عرف طے کرے گا اگر کسی عرف میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نفع ہے فائدہ ہے تو پھر ان کی بح جہج ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کبھی منفا پرائیویٹ ہوگی یعنی کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے لیکن خاص میرے لیے ہے میں بھول جاتا ہوں گاڑی کا نمبر اس لیے فیصلہ کیا کہ جناب والا وہ نمبر لینا ہے جس میں نائن نائن سب آتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہو گئے تو فیصلہ کس کے مطابق ہوگا منفر کے مطابق تو شیخ سب کہتے ہیں راج بات یہی ہے کہ اس یہ معاملہ جو ہے یہ وقت کے لحاظ سے اور علاقے کے لحاظ سے مختلف مطلب ہوگا کسی زمانے میں ایک چیز میں منفر سمجھی جا رہی ہے تو اس زمانے میں اس کی بہ جائز ہوگی کسی زمانے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی منفت نہیں ہے تو اس کی بح بھی جائز نہیں ہے یہ قربانی کٹھارے لیں گے آپ سعودیہ میں اس کی بہ کا کیا حکم ہوگا یہ جی تو یہی کہہ رہا ہوں نا اگر یہاں پہ بھی کوئی بہ کریز تھی تو لیکن اگر پاکستان انڈیا میں جناب والا وہ لکھا ہوتا ہے قربان کی کھالیں ہمارے کا جمع کروائیں اور وہ کراچی میں تو بڑا اس کے اوپر بڑی کسی زمانے کی لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہے ایک سیاسی تنظیم تھی وہ قربانی کی کھالیں جمع کرتی تھی کشم کے زور پہ اب اس کا زور ٹوٹ گیا ہے جان چھوٹ گئی ہم سے بر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اب قربانی کی حال اس کی جائز ہے کہ نہیں نجائے تو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک حکم مختلف ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور مثال ہے یہ دیکھنے یہاں بلکہ آپ کے ہاں لکھا ہوا ہے جی کون صاحب پڑھیں گی کن کو نیند آ رہی ہے جی آپ پڑھیں آپ کا نام کیا کتاب <تصال> نہیں آپ کو ہیبا کر دیا یہ ہیبا بھی پڑھائی جائے گا پڑھے لیکن ہمارا چلو ہم بیگ کے بارے میں کر رہے ہیں اس لیے آپ کے اوپر فتو بھی چلیں جی جی ہاں جی ان اشیاء کی وے کا حکم جن کی منفت دو طرح کی ہو ایک لحاظ سے منفر جو ہے مباح ہے دوسرے لحاظ سے منفت کیا ہے حرام ہے ان دونوں چیزوں کا ایک استعمال جو ہے وہ حلال قسم کا ہے دوسرا استعمال حرام قسم کا ہے دو طرفہ استعمال ہے ان جیسے مثلا کیا شیونگ بری اور آگے ریزر ٹیلی فون کمپیوٹر اتر جسے کوئی عورت اپنے لیے خریدے خامن کے لیے نہیں کسی بھی خریدے اپنے لیے اور آگے عورتوں کا وہ لباس جسے خامن کے سامنے پہنا جائے ہو مگر وہ لباس پہن کر گلی وغیرہ میں آنا ممنوع ہو تو کیا ایسی عورت کو آپ یہ لباس بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے لباس عورتوں والا ہے لیکن وہ لباس گلی والے میں پہننے والا نہیں ہے وہ صرف خامن کے سامنے پہننے والا ہے تو کیا اب اس کا استعمال خان کے سامنے اگر پہنے تو استعمال یہ جائز ہے گلی محلے میں پہنیں تو اس کا استعمال غلط ہے تو یہ بیچیں گے یا نہیں بیچیں گے اس کی بیگ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی عورت کا جو عطر ہے وہ اگر خامون کے لیے لگائے تو جائز ہے لیکن اگر وہ گلی محلے میں لگا کر آئے وہ لگا کر آپس میں جائے بس میں بیٹھے دیور گیٹ کے سامنے آئے وہ اتر استعمال کر کے تو اب اس کا اس فکر کا استعمال کی دو طرح کا ہو گیا تو ایسی چیزوں کی بیگ کا کیا حکم ہے اس مسئلے پہ شیخ صاحب گفرو کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان چیزوں کی بیگ جو ہے وہ درست ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان چیزوں کی بیگ درست نہیں ہے اور شیر صاحب نے کہا ہے کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں تفصیل ہے یہ تیسرا قول ہوگا گوا کہ سب کہتے ہیں میرے نزدیک ان چیزوں کی دہ میں کیا ہے تفصیل ہے تفصیل کیا ہے کہ بایا کا غالب گمان کیا ہے بایا کس کو کہتے ہیں بیچنے والا بیچنے والے کا غالب گمان کیا ہے کہ جو مجھ سے خرید رہا ہے یہ کس استعمال کے لیے خرید رہا ہے ضیر استعمال کے لیے کہ غلط استعمال کے لیے ریزر خریدنے کے لیے اگر مولوی صاحب آئے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو ان کو تو بیچنا چین ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور اگر وہ صاحب آئے ہیں جو روزانہ فدر کے ٹائم فدر کے بعد آپ کی دکان میں آتے ہیں ریزر خریدنے کے لیے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کس ٹائم یہ آپس جانے کی تیاری کرنے لگے ہیں انہوں نے کیا آپ تو ان کو بیچنا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا غلط مانگ ہے کہ انہوں نے غلط استعمال کرنا ہے اور کتنے کی کیا دیں گی ٹیلیفون ہے موبائل ہے آج, آج کے زمانے میں اگر اوارہ قسم کا نوجوان آپ کی شاپ میں آیا ہے موبائل خریدنے کے لیے اور وہ آپس میں دو دوست باتیں نکال رہے ہیں کہ جو پہلا موبائل ہے اس میں جانے کی آواز درست نہیں آتی تھی یا اس میں تصویریں عورتوں کی صاف دکھائی دیتی تھی اچھا موبائل دیجیے جس میں تصویر بالکل وادے نظر آئے عورتوں کی جس میں گانے میں اچھی طرح سن سکوں تو کیا اسے یہ موبائل بیچنا جائز ہوگا نہیں بیچنا جائز نہیں لیکن دو نوجوان آئے وہ شیخ کو دہیش اور شرحم کی باتیں کر رہے پرانا موبائل جو تھا اس میں آواز اچھی نہیں آتی تھی شیخ سرحم کی تو ایسا موبائل چاہیے جس میں اچھی آواز آئے صاف آواز آئے تو اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز بھی ہوگا شہد کو سواب بھی مل جائے گی ہاں یہ بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں آپ مسلمان کرسمس ڈے کے دنوں میں ایسے کیک تیار کریں جن پہ شلیف بنائی گئی ہو یا پتہ بھی ہے کہ جو میرے پاس آ رہے ہیں یہ عیسائی لوگ ہیں کال گمار ہے بیچنی گہر نہیں دو دن دکان بند کر دیں لیکن ہم کہتے ہیں یہی تو کمانے کے دن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں اگر میں بیچنے سے انکار کروں گا تو لڑائی جھگڑا ہوا بند کر دیں <laughs> تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں آپ اپنے غالب گمان کی طرف دیکھیں گے آپ کا غالب گمان کیا ہے کہ میرے پاس جو زبون آیا ہے قسم آیا ہے یہ اس کا استعمال غلط کرے گا یا صحیح کرے گا اگر آپ کا غالب مان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا استعمال صحیح کرے گا بھیجیے اور اگر آپ کا غالب مان کیا کہ اس کا استعمال غلط کرے گا تو بھیجنے کی جانچ نہیں ہے اب ہاں ایک چیز کی شکل ہوگی وہ کیا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کی کسٹمر کیا کرے گا سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس آیا ہوا ہے پتوا کو آپ نے سن لیا غالب مان کا لیکن یہ کسٹمر جو بھی میرے پاس آیا ہے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ تو اور اس کی حالت پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کا حرام استعمال کرے گا کہ غلط استعمال کرے گا تو وہاں پہ کیا کریں گے تو کہتے ہیں شہد صاحب کہ وہاں پہ صحیح بات یہ ہے کہ بی جائز ہے کیونکہ اصل کیا ہے کہ آپ آنے والے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں جب کوئی وہ کرینا نہیں ہے کوئی نشانی نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے جسے جس پتا چلے کہ یہ صحیح استعمال کرے گا غلط استعمال کرے گا تو پھر آپ مسلمانوں کے بارے میں کیا گمان کریں اچھا گمان کریں یہ گمان رکھیں کہ وہ صحیح استعمال کرے گا تو آپ کی موبائل کی شاپ ہے خریدنے والا آیا آپ کچھ پتہ نہیں کیسا استعمال کر کے بیچیے تحقیقات کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوہراط کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ نوجوان جس کی حرکتیں بتا رہی ہیں وہ گفتگو اس قسم کی ڈال رہا ہے آپ کی شاپ میں کھڑے ہو کے کہ وہ غلط استعمال کرے گا اس کو بیچنا جائے نہیں جی یہ بھی ایک موقف ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں یہ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں اس کا استعمال عام طور پہ کیا ہوتا ہے ان کے گاہ کی طرف نہ دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں گاہ کی طرف نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس عام طور پہ ان چیزوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے جب عام طور پہ غلط ہو رہا ہے تو ایسے عادی کو خلاف نہیں بیچیں گے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح استعمال کرے گا غلط استعمال کرے گا لیکن اللہ عالم بے ترقول نہیں ہے جس کو شیخ سلیمان رحلی راہی اللہ نے راج قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل پھر یہی ہے کہ آپ حسن نے رکھیں اچھا گمان رکھیں اور ان چیزوں کی بہت جو ہے وہ درست ہوگی یہاں پہ شیخ سلمان روہلی نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبارت نقل کی ہے کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ماں اوی ہل انتفاج ہند دج ہندوری یدود التفا ہوبی کا نقوبی ولا یدود التفا ہو بھی, بھی اقلی کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ابن دینا رکھنا ہوگا کہنے جن کا استعمال ایک لحاظ سے درست ہے دوسرے لحاظ سے غلط ہے تو ان کی بہت جائز ہے مثال دی ہے انہوں نے گدے کی کہ گدے کا ایک استعمال کیا ہے اس پہ سواری کرنا اور دوسرا استعمال کیا ہے دبا کر کے اس کا گوشت کرنا تو ایسی چیزیں میرے جن میں رہ مہندا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچنی جائے ہے اور شیخ المانو ہلی کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے آپ انگور ہیں اب انگور ایک یہ ہے کہ آپ انگور کھائیں گے دوسرا یہ ہے کہ انگور اسے آپ کیا بنائیں گے شراب بنائیں گے اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آیا جس کے بارے میں آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ شراب بنائے گا اسے آپ نہیں بیچیں گے شراب کی فیکٹری کا مالک آپ کے پاس آیا ہوا انگور خریدنے کے لیے بیچیں گے اسے نہیں بیچیں گے لیکن وہ آیا ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ انگور کھائے گا اسے بیچیں گے اور تیسرا وہ آیا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تو صحیح بات یہ کہ اس کو بھی آپ کیا کریں گے بیچیں گے جی <سجن> بہت خسارہ ہوگا لیکن جو تھوڑا بہت کمائیں گے اس میں اللہ کے طرف سے برکت پڑی ہوگی جو تھوڑا بہت کمائیں گے نا کرسمس ڈے کے دو دنوں میں جو شاپ آپ کی بند رہے گی اس کی وجہ سے آسمان والا جو راضی ہوگا اور آپ کی اولاد میں آپ کے گھر دل میں جو برکتیں ہوں گی اس کا آپ صبر نہیں کر سکتے ہر کسی سے مسلمان لوگ پٹاخے پیستے ہیں دیوالی ہوتے ہیں اس طرح سے رنگ ہوتے ہیں ہاں جی وہی حکم ہے دیوالی وغیرہ کے موقع پہ یہ چیزیں بیچنا جو اس میں استعمال ہوں گی یہ درست نہیں ہے یہ آخری ہمارا اس میں ایک رہ گیا اس قیدے کے طلب سے آخری چیز یا آخری چیز کیا ہے یہ اللہ بھائی آپ کے پڑوسی پڑیں گے صاحب نمبر تینتیس کتنا ہے جی بھائی تینتیس ہے بھائی ہاں ہاں تینتیس کا لاسٹ کا تعلق اور مقدر مدت سے جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیا ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی اسپیر ہو جائیں گے آپ یہ چیزیں بیچنے کا کیا حکم ہے یعنی کہ میں مثالیں بھی دی ہیں یہ دودھ اور یہ لسی جس کو لبن کہتے ہیں اور ایسے ہی فون کاٹ کئی فون کارڈ ایسے ہوتے ہیں جن کی مدت ہوتی ہے کہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کے اندر استعمال ہوں گے اس کے بعد نہیں اور ایسے ہی انٹرنیٹ کے کارڈ ہیں تو کہتے ہیں اس میں موجودہ ہوگا ہمارے نام کا اختلاف ہے اور راجنوک شیخ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ان کی بیگ جائز ہے انہیں خریدنا جائز ہے کیوں کیوں جائے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انگور بکتے تھے کہ نہیں ملتے تھے اور یہ پتہ ہے اس زمانے میں بھی پتا تھا کہ تین چار دن کے بعد کیا ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے کیلا ہے دو تین دن کے بعد کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اس کے بعد اس کی بہ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی تو کہتے ہیں ایسی چیزیں جن کی مدت جو ہے محدود ہو انہیں بیچنا جائز ہے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو چکی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن ایک دو دن باقی ہیں تین دن باقی ہیں چار دن باقی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی بہ جو ہے یہ جائز ہے کیونکہ نبی شیام کے زمانے میں یہ ایسی چیزوں کی بہ ہوتی رہی اچھا جی اب شیخ سب کہتے ہیں ایک فائدہ لے مجھ سے جس کا ہمارے قائدے سے ترق نہیں ہے وہ کہتے ہیں فون کارڈ کے بارے میں بہت سوال آتا ہے کہ فون کارڈ میں جو منٹ ملیں گے مثال کے طور پہ ان کی قیمت ہے سو ہزار لیکن بیچا جا رہا ہے ایک سو پچاس ہزار تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے شیر صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں اس بارے میں کئی اور سوال بھی ہیں لیکن یہ فی الحال تسکرہ ہوا ہے تو میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ سو ریال والا کارڈ اگر باہر کوئی بیچ رہا ہے ایک سو دس میں ایک سو بیس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلیں سے کوئی حرج نہیں وہ ویسا نہیں بیچتے وہ کیسے ہوتا ہے وہ بولے گا اگر تو تیس تاریخ کو دے گا ایک سو پچاس ہزار ہاں تو وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کے نزدیک قسطوں والی بیگ عائز ہے کہ نہیں گیس جن کے یہاں قسم والی بیگ عید ہوگی ان کے یہاں یہ درست ہوگا اور جن کے یہاں قسطوں والی بیگ عائد نہیں ہے ان کے ہاں درست نہیں ہوگا دس ریال ہے بیس ریال چالیس میں بیچتے ہیں جی جی اب ہم بڑھنے کون سا قیدا ہے چٹا قیدا چیزیں ہیں وہ حالات کو روکنے کے لیے پانی بھی استعمال کر رہا ہے ہاں تو یہی یہاں پہ یہی کچھ ہوگا یہی ہم جان کرتے ہیں نا سب ساری تفصیل بتایا اسی کی تفسیر ہے ابھی نوجوان آوارا قسم کا آیا ہے اس کی حرکتیں آپ کو بتا رہی ہیں کسی بھی شادی کی نہیں ہوئی ہوگی جہاں پتا نہیں ہے وہاں اس نے نم رکھی ہے اور جہاں پتا چل رہا ہے وہاں نہیں بیچیں گے ٹھیک ہے پوری طرف سے جی اب آپ جائیں گے اور میں اگر ہوا میڈیکل اسٹور کا مالک تو میں آپ کو بیچ گا آپ ٹھیک ہے کیونکہ شکو سرست بتا رہی ہے کہ شریف آدمی ہے اور داڑھی لٹی ہے ماشاءاللہ اللہ یہی امید ہے کہ یہ اس کا درست استعمال کرتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہیں چین جی تو یہ جو سوال ہیں ان کی سوال کی آواز سوال جو گیا یہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکا ہوگا جو سن رہی ہیں تو ان کو بتا رہا ہوں سوال ان کا یہ تھا کہ میڈیکل سٹور میں ایسی چیزوں کی وہ جن کا درست استعمال بھی ہوتا ہے غلط استعمال بھی ہوتا ہے تو یہ سوال بارے میں سوال تھا چلئے چھٹا فائدہ کیا ہے جی یہ پڑھیں گے کون سا پڑھیں گے جی پڑھیے آپ پڑھیے جی اس کا مالک ہو یا جو چلیے پہلے ہم عربی میں پڑھتے ہیں قیدا کہ لا لائن البيع الا من مالک او محدون کہ بح اسی شخص کی طرف سے مناقض ہوگی جو اس چیز کا مالک ہے جس کی بح ہونے نے یا پھر اس آدمی کی طرف سے جس کو اس کی بیگ کی اجازت دی گئی مالک نہیں ہے لیکن اس کو کیا کیا دی گئی ہے اجازت دی تو یہ چٹا کہہ رہا ہے اچھا اب پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مالک سے مراد کون ہے مالک کس کو کہتے ہیں مالک استعمال کرنے والا جی شیخ صاحب کہتے ہیں مالک وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز شری طور ہو وہ شری طور پہ شری جس کو مالک مانے جس کو مالک کون مانے دوست جس کے ہاتھ میں کوئی چیز شری طور پہ بطور ملکیت ہو یہ ہے مالک اگر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا مالک نہیں ہے تو پھر اس سے بہت نہیں ہوگی اور اگر اس کے ہاتھ میں ہے لیکن شری طور پہ وہ مالک نہیں ہے گاڑی ہے اس کے پاس لیکن چوری کی موبائل ہے لیکن چوری کا آپ کو پتا ہے اس کے پاس کی موبائل کا چوری کا ہے. تو کیا آپ اس سے خرید سکتے ہیں نہیں اس کی بیگ لوگ نہیں ہوگی اور شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بہ کئی لوگ کرتے ہیں یہ بس دیکھتے ہیں کہ سستی مل رہی اور کچھ علاقوں میں تو بازار بھی ہوتی ہیں چور بازار میں جی ہے وہ بھی ہے لیکن چلے مہر اگر آپ کو پتا اگر آپ کو پتا ہے یہ چیزیں چوری کی ہیں تو ان کی بیگ کی جانچ نہیں ہوگی چاہے وہ سستی ہو گاڑیوں کے پارٹس کچھ مارکیٹوں میں سستے ملتے ہیں ہم چوری کے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کو پتا ہے کہ چوری کے ہیں تو ان کی بیگ کی اجازت نہیں ہوئی نہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں بیگ کے بارے میں نہیں کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے سر تو فری میں بھی لینا جائز نہیں ہے لیکن ہماری گفتگو فری کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد کیا ہے دوسرا وقت کیا آیا تھا معدون لہو جس کو کسی چیز کی بیگ کی اجازت دی گئی ہے اگرچہ وہ مالک نہیں ہے اب شیخ صاحب کہتے ہیں معدون لہو جو ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں معذون لہو کتنی طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ایک وہ آدمی جس کو کسی چیز کی بیگ کی اجازت ملی ہے اور وہ اس کو بیچے گا کا... کس کے فائدے کے لیے مالک کے فائدے کے لیے اور ایک وہ ہے جو اس چیز کو بیچے گا مالک نہیں ہے اور بہ کے اس کو اجلاس بھی ملی ہے لیکن بیچے گا اپنی مسلط کے لیے تو اس کا کوئی اخبار نہیں ہے جی نہیں نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں دلال تو مالک کے لیے بیچا بھائی آپ نے تو تھوڑا سا ایڈمیشن لے گا لیکن باقی بیچنا تو مالک کے لیے ہے اس کی مثال اور ہے اس کی مثال ہے یہ بینک بینک کے پاس کوئی نوجوان آیا گاڑی قسطوں پہ نہیں ہے اور شو کے مالک نے بینک کو جانو دے رکھی ہے کہ جی ہے جی آپ ہماری گاڑی بیچ سکتے ہیں اب بینک بیچے گا اس کے ہاں مسئلہ کس کی ہے اپنی جبکہ گاڑی کا مالک نہیں ہے جب بے ہو رہی ہے بعد میں مالک بنے گا بعد میں لیکن جب وہ اس کو اجازت دی ہے شو کے مالک ٹھیک ہے بھائی آپ بیچیے کہیں بعد میں معاملہ میرے پاس لے آیا کہیں کوئی مسلط نہیں تو یہ دوست نہیں ہے کیونکہ اس کو جو اجازت دی گئی ہے بیچنے کی وہ شو کے مالک کی مسرت میں نہیں دی گئی وہ شو کے مالک نے بینک کو اجازت دی بیچنے کی بینک کی مسرت میں بینک نے اپنا منافع کمانا ہے بینک کو اپنی پڑی ہوئی اب بنیادی طور پہ جو بے ہو ہے بینک بنائیوں جو بے کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے بلکہ یوں سمجھے کہ وہ مالک اپنے آپ کو مالک سن کے معاملہ کر رہا ہے جی ہاں اچھا جی اور ادن کے تعلق سے اجازت کے تعلق سے بیک اجازت کبھی تو اجازت مالک دے گا اور کبھی اجازت شریعت دے گا مالک نہیں دے گا کون دے گی یتیم کا مال یتیم تو ابھی بیچارا ایک مہینے کا ہے اور اس کا مال کس کے پاس ہے اس کے گارڈین کے پاس اس کے سرپنچ کے پاس چچا جی کے پاس آپ وہ یتیم کا مال بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے آپ مجھے بتائیں یتیم کے حصے میں آم کا باغ آیا ہے آم پکے ہوئے ہیں بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا یا انتظار کرے گا اس کے بال ہونے کا بیچے گا نا لیکن اس نے اجازت دی ہے مالک نے اجازت نہیں دی شریف نے اجازت دی ہے یہاں پہ یہاں پہ اجازت کس نے دی ہے شریف نے اجازت دی ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی اجازت آپ کو مالک دے گا اور کبھی مالک کو نہیں دے گا شریف اجازت دے گی اور اس کی ایک مثال پہلے بھی گزر چکی ہے کیا وہ آدمی جس کے اوپر قرضہ ہے اور لوگوں کا قرض ادا نہیں کر رہا آپ عدالت جج قاضی وہ مداخت کریں گے اور اس کا گھر بیچا جائے گا اس کا بنلہ بیچا جائے گا اس کی گاڑی بیچی جائے گی جبکہ مجھے نہیں دے رہا جی چلیں اچھا اب اس قیدا کے دلائل کیا ہے کہ یہ قائدہ جو ہے صحیح ہے اس کے دلائل کیا ہے قیدا کون سے پڑھنے آپ کہتے ہیں قیدا کون سے ہیں مجھے چھکا والا ہی تحریر یا معذہو ہو جس کو دے گی یہ کہنا جو ہے اب اس کے درائی میں پہلی دریل کیا ہے حدیث کس صحابی کی حدیم بن حضام کی کیا حلیث تبیف ماں ما سلیم دقت اس چیز کی بیان نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے اس حدیث کو مامود اعود ترمدی نسائی ابن ماجہ انہوں نے بےخ نے اسے صحیح کرار دیا ہے اچھا جی اب اس چیز کی بہن نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے کئی معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اس چیز کی بہن نہ کریں جس کے آپ مالک نہیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے مطلب یہ کہ جس کے آپ مالک نہیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کے مالک نہیں کسی کی چیز آپ نے آریتن لی ہے کسی دوست کی گاڑی آپ لے کر کے گئے مارکیٹ میں اور اب وہاں پہ اس کو بیچ رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ کی نہیں ہے یہ پہلا مطلب ہوا اس عزیز کا اس عزیز کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی وہ چیز نہ بیچیں جس کے آپ مالک ہیں لیکن فی الحال وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کے اوساف بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اگر جب اوساف بیان کر دیں تو پھر تو جیب ہو جائے گا لیکن آپ اس کے اوساف بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور تیسرا اس جس کا مانا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے آپ اس کے مالک ہیں لیکن جس کو بیچ رہے ہیں اس کو دینے کی طاقت آپ نہیں رکھتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کا پلاٹ ہے کسی بدماش نے قبضہ کیا ہوا ہے اب آپ سمجھتے ہیں میں چھڑا سکتا نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وایو جو ہے چھڑا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھ سے خرید لو عام حالات میں میں خریدتا ایک کروڑ کا لیکن اب وہ گھنسا ہوا ہے میں تو نہیں نکال سکتا آپ نکال سکتے ہیں آپ مجھ سے خرید لیں کتنے میں نوے لاکھ میں اسی لاکھ میں تو یہ بے جائز ہے نہیں جائز حل کیا ہے آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے حال یہ ہے کہ آپ ویسے ان کو پیسے دیں دس لاکھ یہ ہم نے چھڑوا دیں اور آپ ایک قبضے نہیں لیں اس کے بعد بیچنا ہے تو بیچی لیکن جس چیز کو آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی بح جائز نہیں ہے آپ کا کبوتر ہے اڑ گیا باغ گیا آپ کا شہین ہے احقاب آپ نے رکھا ہوا تھا وہ باغ گیا اب آپ اس کی بہ کر لیں گے غلام آپ کا باغ گیا لونڈی آپ کی بات کی اب آپ اس کی بہ کر رہی ہے گاڑی آپ کی چوری ہو گئی اب آپ کو بتائیں کہ پولیس میں تعلقات ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کر لیں گے اب گاڑی یہاں بنا کر وہ تھی ایک لاکھ تھی اب آپ بیچ رہے ہیں پچاس لاکھ تو یہ ایسی چیزوں کی بہت جو ہے وہ درست نہیں ہے اس میں مطلب سامان ہمارا تو نہیں لگاؤنڈ ایڈوانس آپ کمپنی سے کس حیثیت سے دیتے ہیں تو پھر تو آپ ان کی طرف نمائندے ہو گئے نا ان کے معذوں میں لہو میں آ جائیے پھر آپ جی وہ جب آپ کو وکیل بنایا گیا اس معاملے میں آپ وکیل ہو گئے نا ان کے تو آپ بتائیں وکیل یہ کام کر سکتے ہیں جی بیچ میں پاور پاور دیا جاتا ہے جی جی وہ ہاں ٹھیک اب کہنے کے کسی میں سمجھا نہیں میں زمین ہے چاہے گاڑی جی پاور دیا گیا جی جی دیکھ سکتے ہیں ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں وکیل کہہ رہے ہیں معلوم لوگ ٹھیک اس کو اجازت دی گئی ہے <ساکس> थान्या थान्या। دونوں راوی ہیں تو خریدنے والا کہہ رہا ہے میں میرے پاس طاقت ہے میں حاصل کر لوں گا ٹھیک ہے نہیں نہیں قبضہ آپ دینا آپ کی ذمہ داری جی جی اگر آپ قبضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو قبضہ کیسے دیں گے ہٹا دینا اگر آپ کے عرض میں سمجھا جا رہا ہے کہ اب آپ اس کی یہ قبضہ آپ کے پاس نہیں رہا تو پھر یہ جو ہوائی قبضہ ہے بظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں پورانے کو ہٹانے کے لیے اور پہلوان صاحب میں اس کا طریقہ بتایا نا پہلوان صاحب کو آپ ویسے کچھ پیسے دیں پرانے کرائے دار ہے پرانے کرائے دار ہے اور زمین ہوگا تو زیادہ ہے لیکن پرانے کرایے دار کیا ہے اگر وہ ایک کچھ گورنمنٹ کا بھی ہے تو پھر جو دوسرے جو لوگ رہتے ہیں پوری چارج ہے تو اس پہ زمین وغیرہ کا ہوا نہ تو ہم بیچیں گے تو وہ بکتی گے اگر وہ کرایہ دار ہے تو ہم وہ زمین بیچ سکتے کیا وہ وہ خالی کرتی ہو اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ خالی اس کو نکال سکتا ہے تو پہلے آپ اس کی اس سے فائدہ اٹھا لیں اس کے بعد بیچ نہیں نہیں وہ جب جا رہے آپ اس کو جب پیسہ دیں گے اس کام کا اس کام کا فائدہ دیں گے قانون اس کے پاس نہیں ہوتا جی لیکن قانونی طور پر جب وہ زمین جائداد لکھ جائے گی اس کے نام پر آپ اس کا ایک اور طریقہ خیال کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پولیس کے پاس پیسہ ہی لے دیں جو آپ نے ادھر لگانا تھا پولیس پہ وہ لگائیں Nossa وہ آپ کو خالی کروا دیں گے جی نہیں کورٹ میں تو لمبا ہو جائے گا مجھے پتا ہے اس چیز کا لیکن پولیس کو اگر آپ دیں گے جی اللہ عالم نے اپنی رائے بتا دی ہے آپ اس بارے میں کسی اور سے بھی پوچھ لیں اصول تو یہی ہے علماء کرام کے ہاں کہ جو چیز آپ کسی کو قبضہ میں دینے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی بھی جائز نہیں ہے اصول تو یہی ہے ولہ عالم بس اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اورات ہیں کاغذات ہیں تو اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ عرف آپ کا کیا استعمال کرتا ہے اس کو آپ چند مثالیں شیخ صاحب کی طرف سے نہیں اب آپ اپنی مثالیں رہنے دیں اور شیخ صاحب کی طرف چند مثالیں ہیں ان دی آپ جی آپ کے پاس شاید ہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اوپر لکھا ہوا ادواد سبا یہ علی دال نے دال سے پہلے یہ کیا ہے جی ہمارے ہاں کہتے ہیں سینٹری کا سامان آپ کے یہاں بھی پتہ یہی نفر استعمال ہوتا ہے یہی یہ ہوتا ہے نا سینٹری کا سامان اچھا اس کی تین مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ آپ اپنی سینٹری کی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں گاہک آتا ہے کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ بھی چیز جی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے جی بل بنائیے کتنا بنا آپ کہتے ہیں جی دس ہزار ریال بنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ خرید لیے چیزیں. میرے حوالے کرو اب آپ جاتے ہیں ساتھ والی دکان پہ اور یہ چیزیں وہاں سے لے کر آتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور دس ہزار ریال آپ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ پڑوسی کی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ اس سے طے کرتے ہیں کہ بھئی میں سامان آپ کے پاس یہ لے کر گیا تھا تو اس کی کیا قیمت ہے میرے ساتھ لگائیں اب آپ کا آپ اور وہ طے کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے آپ قیمت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہ صورت ساری نہیں سم آپ کی دکان ہے سینٹر کی آپ کے پاس کسٹمر آیا مجھے یہ پائپ چاہیے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اس حساب سے براہ کئی چیزیں ہیں اب بل کیا بنا دس ہزار کتنا بنا دس ہزار اب آپ نے سامان نہیں ہوتا جیان اس کے پاس نہیں ہے جو سامان آپ نے مانگا اس کے پاس نہیں وہ پروسی کی دکان سے لے لے گیا ہے سمجھے نا اب وہاں سے جا کر آپ کو دیا اور آپ سے بیٹھو پکی ہو تو ہے دس ہزار اتفاق ہو چکا ہے آپ کو گیا وہاں سے لے کر آیا اور آپ کے حوالے کیا آپ نے دس ہزار اس کو دے دیے اب وہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس چاپ پہ جائے گا اب اس کے ساتھ تیار کہ کتنے میں آپ میرے ساتھ بھی کریں گے آپ کو دس ہزار میں دیا اس کو شاید وہ نو کے ساتھ کرے ساڑھے نو کے ساتھ کرے جتنے میں بھی کرے چاہے گیارہ میں کرے لیکن اس کے ساتھ بھ اب ہو رہی ہے تو جب آپ کو اس شاپ کو بھ کی تب تو ان کا مالک تھا نہیں تھا تو اب اس کا کیا حکومت یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اچھا جی دوسری صورت کیا ہے کہ اسی سے ایک کسمر آیا اور اس نے وہ بتائیں اور وہ چیزیں پوچھا بھی اس کی قیمت کیا ہوگی کہا جی دس ہزار یاد ہوگی اب آپ نے بیگ کو پکا نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی میں نے یہ بی کر لی آپ کے ساتھ آپ نے پکا نہیں کیا یا اس نے پکا نہیں کیا بیگ کو جو پکا کرتے ہیں پختہ کرتے ہیں آخری چیز جاو قبول وہ نہیں ہوگا ویسے ایک اندازہ بتا دیا گیا قیمت اتنی ہوگی اور اس کے بعد وہ پڑوسی کی دکان پہ گیا وہ سامان لے کر آیا اور آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے پیسے لے لیے یہ جائز ہے یہ جائز ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بے پکی نہیں کی یہ تو بتا دیجیے کہ دس ہزار ریال کا سامان ہے لیکن ایجا کو قبول نہیں ہوا بے پکی نہیں ہوئی ویسے اندازہ بتایا کہ اتنی تو ہوگی اس کے بعد وہ اس کے پاس گیا اور اس کے سامان سے باقاعدہ خریدا آپ سے ہاں یہ لگنا بولا ذکر کرنا بھول گیا کہ اس سے باقاعدہ اس نے پڑوسی جو شاپ پہ گیا ہے اس, کے اس سے سامان خریدا اور اس کے ساتھ طے کیا کہ کتنے میں یہ بیع ہو رہی ہے پیسے چاہے دے یا چاہے بعد میں دے لیکن یہ بہ اس کے ساتھ پکی کی پھر وہ سامان لے کر آیا آپ کے پاس اور اب آپ کے ساتھ بے کر کے آپ کو دے دیا یہ, اس اس یہ, یہ جائے اس کا مالک بن چکا ہے مالک بن چکا ہے اس لیے جائز ہے شاپ دو ہزار نو بائک دو ہزار میں دو اور وہ جسٹ پتا نہیں رہا کہ یہ سیٹ میرے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ڈیل ہو گئی ہے دو ہزار گیارہ میں ہونے کے بعد وہ جس بغل سے لا کے وہ آپ کو حوالے کر دیتا ہے کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سیٹ اس نے پاس پہلے تھا یا نہیں فائنل ہونے کے بعد جسٹ بغل شاپ سے لے کے آتا مجھے یہ اگر تو آپ کی اور اس کی بیگ پکی ہو گئی ہے پختہ ہو گئی ہے فائنل اور اگر بس ریٹ آپ نے بتایا اندازے سے ایک اور ابھی بات تب پکی ہوگی جب وہ موبائل لے کر آئے گا ابھی تو آپ ویسے ایک وعدہ ہو رہا ہے کہ امید ہے میں خرید لوں گا کسٹمر کہہ رہا ہیں میں لے لوں گا میں کے دو ہزار روپئے جی میں اسٹاک میں ہے یا نہیں جی, جی دوں گا لیکن میں پکی نہیں ہوئی ابھی جب وہ لے کر آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ لینا ہے کہ نہیں لینا مجھے پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا اکثر ایسے ہی ہوتے وہ کر کے آئیں گے بولے گا کہ مجھے نہیں لینا جی اس کو ہو جائے ہمیں کیا لگ رہا ہے اسی لیے ہو جائے اور ایک اور بات ہے نا کہ بے پختہ کرنے کے بعد آپ میرے دوست ہیں میں نے آپ کے ساتھ بے پختہ کر لی ہے لیکن بعد میں میں کہہ سکتا ہوں بھئی یہ میں اب کرنا چاہتا تو آپ کی مہربانی اگر واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں نہ لینا چاہیں تو آپ کی بردی ہے سمجھ رہے ہیں نا اس میں تو یہ ہو جاتا ہے پڑوسی جو شاپ والا ہے بے سب پتی کی آپ نے لیکن آپ کہیں گے اب بعد میں جا کے یاد جس کو میں بیچنا تھا وہ نہیں لے رہا آپ بے اپنی کینسل کر دیں اب اس کے اوپر ہے وہ کینسل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے موبائل لے کر آتے ہیں جی اور ہم اس کو وہی موبائل دے دیں گے جو ہمارے پاس آ جائے گا کیسے سے سب? جیسے م... یہ موبائل مجھے لینا ہے جی تو دکان پہ نہیں ہے اس کے بغیر دکان پہ ہے جی تو مجھے جا کر کے بغیر سلا کے دے دیتا ہوں یہ موبائل جی اور جو میرے پاس سٹاک آتا ہے تو میں یہی جی موبائل اس کو دے دیتا ہوں پیسے نہیں دیتا ہوں اس کو جی جی. جی. تو اس صورت جی میں بھی کیا ہوگا میں یہی کیونکہ آپ مالک بن کر وہاں سے نہیں آئے یا تو پھر مالک بن کر آئے وہ الگ بات ہے کہ آپ بعد میں دے دیں گے لیکن مالک تو بنے نا آپ اس کے ساتھ یہ بیک کر کے آئے کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو بعد میں موبائل دوں گا یہ کر کے کم از کم آپ ہے تو اس موقع پہ کر کے آئے پکا من ممباد نہ ہو اجمال نہیں ہونا چاہیے وہی مطلب کہ میں موبائل آپ کو دے دوں گا میں ٹھیک ہے یہ موبائل ٹھیک ہے یہ سب یہ بیگ ہے نا یہ جو آپ کر کے آئے ہیں کہ مجھے موبائل دیں اس کے بدلے میں ایسا ہی موبائل میں آپ کو دے دوں گا یہ بیگ ہے لیکن یہ کر کے آئے پختہ پختہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ موبائل آپ کی مصولیت میں آ جائے گا آپ کی ضمانت میں آپ موبائل لے کر نکلے اور کسی چور نے آپ سے چھین لیا زمین پہ گر گیا اس کو آگ لگ گئی کچھ ہو گیا اب آپ کی مصولیت ہے کیونکہ آپ بہ کر چکے تھے اور اگر آپ منہوں کو لے کر آئیں گے تو آپ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا اس لیے آپ وہاں سے پکے مالک بن کر گے اچھا اب ایک تیسری صورت ہے عام طور پہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ شیخ کا ذکر کرنے لگے ہیں تیسری صورت تیسری صورت کیا ہے کہ ریٹ کے اوپر آپ کے مذاکرات ہوئے لیکن آپ ابھی مالک نہیں بنے آپ بیچنے والے ہیں بائے ہیں اور گاہک آپ کے پاس آیا کسٹمر آیا ہے مذاکرات ہو گئے ہیں کتنے میں ہوگا سب کچھ چلتا رہا لیکن آپ ابھی اس چیز کے مالک نہیں بنے تھے اس سے پہلے پہلے ہی مذاکرات ہو رہے تھے اور آپ نے جو بے پختہ کی ہے وہ مالک بننے کے بعد کی ہے اب یہاں پہ شکشک کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہی ہے کہ آپ کا اقد ہوا ہے مالک بننے سے پہلے یہ تو کیا ہو گیا غلط ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ مالک بننے سے پہلے آپ کا حقل تو نہیں ہوا لیکن انداز ایسا ہی ہے جیسے کام پوکھتا ہو جیسے وہ بینکوں میں ہوتا ہے اس کا تبرہ پہلے جو ہو چکا ہے وہ کیا کہ وہ بینک کے پاس آیا جن نے قسطوں پہ گاڑی چاہیے اب کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ سین کیجیے کہ آپ گاڑی دیں گے وی تو بعد میں ہوگی لیکن سین کروا لیے گاڑی آپ لیں گے نہیں لیں گے تو کیا ہوگا آپ کے اوپر پانچ ہزار یا گروانا پڑے گا یا کم از کم آپ جمع کروائیں کیا کل کیا کہتے سکتے ہیں اس کو کیا گیا میں بیانہ، ہاں بیانہ بیانہ جمع کروائیں تو اس قسم کی آپ کوئی شکل اختیار کرتے ہیں جس سے وی تقریباً پختہ ہو چکی ہے تو پھر آپ جا کے وہ بینک جو ہے شو روم کے مال سے گاڑی خریدے گا اس سے لے اس سے خرید کے پھر اس کہا کو دے گا تو یہ سب کچھ غلط ہو جائے گا تو یہ ان کے درمیان درمیان کا یہ سوچ یہ بھی چل رہی ہے تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ دوست نہیں ہے اور عام طور پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بینک یہی یہ کام کر رہے ہیں عام طور پہ بینک یہی یہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ وہاں سے کچھ چیز لے کر آتے ہیں ساتھ والی شاپ سے اور مالک بن کر آتے ہیں اور اب آ کے اپنے کسٹمر سے آپ بات پکی کرتے ہیں اندازہ قیمت آپ نے پہلے بتا دیجیے لیکن جادو قبول بہ کا جو ہوتا ہے وہ اب کرتے ہیں آخری جو اتفاق ہوتا ہے وہ اب کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں اسی قاعدے کے تعلق سے قیدا کون سا چل رہا ہے شکر صاحب بتائیے گا ذرا یہ قیدا کون سا چل رہا ہے شکر اللہ پڑھیں پڑھیں جی وے وہی کر سکتا ہے وے اسی کے ساتھ ہوگی جو اس چیز کا مالک ہے جس کی بہ ہم لگی ہے یا اس کو اجازت دی گئی ہے تو اب ہمارے پاس ایک اور مثال ہے وہ کس کی ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سبر چھتیس پہ کیا لکھا ہوا ہے بیل فضولی فضولی فضولی شخصی بی یہ فضولی کون ہوتا ہے یہ کون سا پڑھیں گے وہ شخص جو جی جی شیخ رفیق صاحب کی طرح کتاب نہیں ہے چشمہ نہیں ہے چاہے چشمہ کیوں وغیرہ شخص جو کسی جی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کے فائدے کے لیے بیچے ہاں جی وہ شخص جو کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کے فائدے کے لیے بیچے اس کو کیا کہتے ہیں فدولی اس کی مثال شرس ملی ہے کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے تو ایک دن میں گاڑی کے پاس آیا تو دیکھا گاڑی کے پاس ایک کسٹمر کھڑا ہے جو گاڑی کو خریدنا چاہ رہا ہے ہاں لیکن اب یہ دوبارہ چیز یہاں پہ آئیے تو کہا کہ گاڑی بے کے لیے ہے تو میں نے کہا ہاں جی گاڑی بے کے لیے ہے کتنے میں میں نے کہا اتنے میں اس نے کہا گاڑی میں نے خرید رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا اتفاق ہو گیا میرا مقصد کیا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے جو میرا دوست ہے اور جو گاڑی کا مالک ہے اس کا میں نے فائدہ چاہا کہ اتنا فائدہ کون دے گا بہت اچھا ریٹ مل رہا تھا تو اب جب اس کے پاس پہنچ کے جو گاڑی کا مالک ہے تو وہ کیا کرے گا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور یہ ویسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ بیگ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ یہ بیع ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو نہ مالک ہے نہ معذور لہو ہے تو اس کے اوپر ہمارے قیدے کی تصویر ہوگی ہمارا قیدا کیا ہے لا یہ اور یہ جو فضولی ہے نہ یہ مالک ہے نہ محد لہو ہے تو یہ بیع کسی بھی شکل میں درست نہیں ہوگی دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بیع تب درست ہو جائے گی جب مالک جو ہے وہ اس کو اجازت دے کے آخر میں جا کے اس کو رپورٹ ملی کہ بھئی آپ کی گاڑی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دوست نے بھی ہے اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے چلو اچھا ہو گیا جان چکی اس گاڑی سے یہ جی اچھا ریٹ مل گیا ہے تو پھر اب جا کے یہ بہت درست ہوگی پہلے درست نہیں کی اب درست ہو جائے گی کی کیونکہ مالک نے رقدامدی کا اظہار کر دیا ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہی قول جو ہے وہ راد کر پاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی گریب وہی عدیض ہے کون سی جی؟ پوروا میں ابھی الباقی والی جس کا تصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے ایک دینار دیا تھا تاکہ اس سے کیا خریدیں ایک بکری خریدیں انہوں نے ایک دینار سے کیا کیا تھا دو بکریاں خریدیں اب دو بکریوں کا مالک کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی ان دو بکریوں میں سے ایک بکری دے ڈالی کتنے میں ایک دنار میں آپ کے پاس واپس آئے تو دینار بھی تھا اور بکری بھی تھی اب نبی اسلام نے ان کو کیا کیا ان کو دعائیں نہیں تو جب نبی علیہ السلام نے رضا متعدی کا اظہار کیا تب وہ بکری کی بیگ درست کرا پڑی اور اگر آپ کہتے ہیں جی. نہیں دی جی میں تمہیں جانچ نہیں دی تھی تو پھر اس بیگ کو کینسر کرنا پڑتا اور اس کو پاسد قرار دیا جاتا کیونکہ مالک خریدا وہ بولے گا نہیں میں تو جانتا نہیں, تھا نہیں اس کو بتایا جائے گا نا کہ بھئی یہ تو مالک ہی نہیں تھا یہ اس کو کرنا پڑے گا یہ اس کو کرنا پڑے گا چاہے وہ نہ ہی چاہتا ہو کیونکہ آپ اس کو پتا چلے تو یہ تو مان کے نہیں بلکہ یہ سوال آپ اسی سے پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں اس سے پوچھنے کے کل کو آپ کا گھر کوئی آپ کے بیچ لالی گڑی میں کھڑا ہو کہ آپ کو بعد میں پتا چلے تو کیا کہیں گے آپ وہ بھی مانے گا بھی واقعی بات تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو ہر اکرمنگ کہے گا نا واقعی ٹھیک ہے اور بتاؤ اس کو سلا دی جائے گی اس کو وہ کوٹ میں لے جا سکتا ہے کہ آپ اسے میرا ٹائم سرا کیا اور مجھے دھوکہ دیا مجھے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس کو سزا ملے ملی وہ ایک الگ معاملہ ہے ٹھیک ہے سی قیدا ختم ہوا اور اس کے بعد کا کہنا انشاءاللہ یہ ناچنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گزارے خیال میں